إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضهل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدا عبده رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ففيرا ونساء وتقوا الله الذي تسالون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دلوبكم ومن يتعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد في نخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر العمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله بسمين العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفره ونفره ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسرس له نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمار قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فبصرك يوم حديث وقال قريبه هذا ما لدي عكيد القياه في جهنم كل كفار عنيد من لا الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن أقرف القياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تقتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز ودل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جلنات سے نزولا احلا حضرین جمع اور خواتین اسلام الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ اکثر عالم اسلام سے رخصت ہو چکا اور عالم اسلام کے کچھ ممالک ایسے باقی ہیں جو آج رمضان کو رخصت کرنے والے ہیں رمضان <سکت> کا مہینہ در حقیقت اللہ سبار کو تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے جو دین سے دور ہیں ان کے دین سے قریب ہونے کا مہینہ ہے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے سنبھلنے کا مہینہ ہے جو بے نمازی ہیں ان کے نمازی بننے کا مہینہ ہے اور جو گنہگار ہیں ان کے توبہ و استغفار کرنے کا مہینہ ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس رمضان کی قدر کی ہو جنہوں نے رمضان المبارک کے اس موقع کو غنیمت جان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مہلت سمجھ کر اور اللہ سبارک و تعالیٰ کی جانب سے سنبھلنے کا ایک موقع سمجھ کر خود کو سدھارا ہو سنوارا ہو اور اپنی عملی زندگی بنانے کی کوشش کی ہو رمضان میں نمازوں کی پابندی کی ہو روزوں کا اہتمام کیا ہو قیام العل کا اہتمام کیا ہو نمازیں پڑھی ہوں بڑے خوش نصیب ہیں ایسے لوگ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کو عام مہینوں کی مالین گزار دیا ہو اور ایسے بدنصیب کہ جبنیل امین کی بد دعا کے مستحق اور نبی محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہیں وہ لوگ کہ جبریل امین نے کہا تھا اس شخص کی ناخا آلود ہو وہ شخص ناکام ہو جو رمضان پائے اور اپنی بخش نہ کروا لے اپنی مغفرت نہ کروا لے رمضان میں عبادت کر کے تو اس دعا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا جا ذرا سوچیں کہ جو دعا جبریل امین کر رہے ہیں فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور انبیاء کے سردار اس پہ آمین کہہ رہے ہیں اس شخص سے بڑا بدنصیب اور محروم کون ہو سکتا ہے جو فرشتوں کے سردار کی بدوا کا مستحق ہو اور نبیوں کی سردار کی بدوا کا مستحق ہو جس نے رمضان کی قدر نہ کی ہو رمضان کو عام مہینوں کی مالن گزارا ہو رمضان کا احترام نہ کیا اور رمضان کے تقدس کا لحاظ نہ رکھا ہو محترم بھائیوں ہم میں سے اکثریت اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم سب نے رمضان کی قدر کی ہے اور کی ہوگی انشاءاللہ شاء ہم نے رمضان میں نمازوں کا اہتمام کیا نہ صرف فرائض سنن کا اہتمام کیا نوافل کا اہتمام کیا روزے رکھے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کیا غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا ثبوت دیا اپنی نظروں کی حفاظت کی مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچتے رہے بہت سارے اعمال ہوں گے بہت ساری عبادتیں ہوں گے جن کی پابندی رمضان میں ہوتی رہی لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ عمل شروع کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا ہے جتنا اہم کے اس عمل پہ جمنا ہوتا ہے کوئی بھی کام شروع کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا ہے جتنا اہم کیا ثابت قدم ہونا اس پہ استقامت دکھانا جتنا اہم ہو استقامت بہت بڑی چیز ہے جو امان جو عبادتیں جو وظائف ہم نے رمضان میں شروع کیے ہیں اگر رمضان بعد کی زندگی میں انعمال کا تسلسل چلتا ہے ان آمان کی حفاظت کرتے ہیں ان آمان پر ہم ثابت قدمی دکھاتے ہیں بڑے خوش نصیب ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہم اسے کہ ثابت قدمی ہی اثر تیر ہے سفیان بن عبداللہ السخف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ کے نبی کے فاتح جا کے کہا کہ اللہ کے نبی قل فی الاسلام قولا لا اسعال عنہ احدا بعدک و فی روایت غیرت کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجئے ایسی جامع نص آپ کے بعد مزید کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو آپ نے کہا مستقم آپ نے کہا کہ سفیان تو بلّہ کہو اور پھر احمد کہنے کے بعد اس کے پر زندگی میں جم جاؤ ثابت قدم رہ جاؤ تو محترم بھائیو اس بہت, بہت, بہت بڑی چیز ہے جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے امان کی حفاظت بہت, بہت بڑی چیز ہے یہ بندہ مومن اپنی نیک لیا اپنے امان کی اپنے امان صالحہ کی ویسے ہی حفاظت کرتا ہے جس طرح ایک دنیا دار اپنی قیمتی سے قیمتی مسا کی حفاظت کرتا ہے اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے اپنے مان کی حفاظت کرتا ہے پائی فائی کی حفاظت کرتا ہے دنیا دار بندہ مومن اسی طرح سے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے اپنی نیکیوں کی, کی حفاظت کرتا ہے اپنی کسی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا اپنے امان صالحہ میں کمی آنے نہیں دیتا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. نے آمال کی حفاظت کرنے پہ ابارا ہمارے میں میں ہو دی جائے کمی نہیں ہونا چاہے بن بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس کی معنی نہ ہو جانا اس کی طرح نہ ہو جانا آپ نے نام نہیں لیا فلاں آپ صلی اللہ وسلم کا معمول یہ تھا جہاں کہیں کسی کا برا تذکرہ ہوتا وہاں نام نہیں لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تذکرہ ہوتا نام کے ساتھ کرتے برا تذکرہ ہوتا آپ نام کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے اس لیے کہ کسی کو رسوا کرنا بدنام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہ تھے آپ کی عادت نہ تھی آپے گا یا آپ ص اللہ پلاس کہاں گئے فلاں کی طرح نہ ہو جانا کیوں کہ وہ قیام ملیہ کیا کرتا تھا اہتمام کیا کرتا تھا تحجد کا لیکن ابھی چند دنوں سے اس نے تحجد کا اہتمام چھوڑ دیا ہے تم اس کی طرح نہ ہو جانا آپ سمجھ سکتے ہیں تحجد کوئی فرض عبادت تو نہیں سبحان اللہ ایک شخص نے تحجد شروع کی اور اس کے بعد اس پر معذمت نہ ہوئی تحجد چھوڑ دی تو نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے کہ ان کی مانند نہ ہو جانا بخاری کی ایک اور حدیث فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے رات کے وظائف ہوں جس شخص کے رات کے وظیبے ہوں ایک شخص سے اس کا معمول ہے رات میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اوز کر ایک شخص سے اس کا معمول ہے رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اوز کر ایک شخص ہے رات میں اوز کر تحجد پڑھنا آت اللہ تم کہنے فرض کرو کہ یہ شخص جو رات میں نیکیوں کا پابند ہے اگر کسی دن آنکھ لگ گئی رات میں بیدار نہیں ہوا پرانی وزیز کی تلاوت نہ ہو سکی اس رات اذکار کی پابندی دعا کی پابندی نہ ہو سکی اس رات تج نہ پڑ سکا رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مَا بَيْنَ الْفَجْرِ <وَضَّحَر> ایسا شخص اٹھنے کے بعد صبح جاگنے کے بعد اپنے رات کے اس وظیفے کو فجر اور زہر کے درمیان اگر پڑھتا ہے رات میں معمول تھا ایک رہا تھا ایک پارا قرآن پڑھنے کا پڑھ نہیں سکے اس کر فجر بعد آپ نے پڑھ لیا زہر سے پہلے شخص کے وقتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو شخص رات میں عمل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو دن میں صدر اور زہر کے درمیان کر لیتا ہے اس کے نام اعمال میں اتنا ثواب لکھا جاتا ہے جتنا ثواب کے اگر وہ رات میں کرتا تو لکھا جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں غور کر رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امان کی حفاظت کی کیسی تلقین کر رہے ہیں کہ نفل اعمال ہیں نفل عبادتیں ہیں نفل وظائف ہے نفل, نفل, نفل ریاضتیں ہیں لیکن اگر آنکھ لگنے کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے ان کو پڑھ لیا کرو ان کو پڑھ لیا کرو قرآن وزیر کی تلاوت ہے کر لیا کرو ازکان ہیں ان کا ذر کر لیا کرو نماز ہے پڑھ لیا کرو مسلم شریف کی روایت ہے امنیشہ صدیق رضی اللہ نے اپن ماتی کہ كان رسول اللہ صلی اللہ اذا نہ فرما دی ہیں کہ اگر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز چھوٹ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ رات کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے کے سفر میں جبکہ فرض میں اللہ تعالی نے ڈسکار کیا جو رکھا اور سنتیں معاف کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے ہیں، ہاں اگر بیمار رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیماری کی وجہ سے کسی کی وجہ سے کسی درد کی وجہ سے اگر رات کی نماز آپ کی چھوٹ جاتی تو صلی اللہ طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بارہ رقع پڑھ لیا کرتے تھے دن میں بارہ رکاج پڑھ لیا کرتے تھے ارے سدر اور شوہر کے درمیان بارہ رکاط رات کی اس نماز کے بدلے جو چھوٹ چکی ہے اور یہ آپ کا معمول تھا کہ نواسل جن کی سزا ہارنگے ضروری نہیں آپ کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی اگر چھوٹ دی قضا کرتے نفل عبادت بھی اگر چھوٹ دی آپ قضا کرتے تھے آپ نے مشہور حدیث سنی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قبیلہ آ گیا کوئی وقت آ گیا ظہر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا استقبال کرنے میں مصروف رہے گفتگو میں مشغول رہے مہمان نوازی میں مشغول رہے تو ظہر بعد کی سنت نہ پڑھ سکے آپ ظہر بعد کی سنت نہ پڑھ سکے آپ آپ نے اس سنت کی خزا جو ہے اس دن اثر کے بعد حالانکہ اثر کے بعد نوافل پڑھنا منع لیکن ایسی نفل نماز جس کا کوئی سبر ہوتا ہے اس کو پڑھنا چاہیے آپ نے جو جوہر کی درخواست سنت چھوٹ چکی تھی اس کی سزا اثر بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک دن کیا وہ ایک دن کیا پڑھی کہ اس کے بعد آپ کا معمول تھا ہر دن اثر بات تو نماز پڑھنا آپ سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو منع کیا ہے کہ اثر کے بعد نہ کوئی نواز نہیں ہے آپ کو تو رکعات پڑا کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ام سلما میری جو دو رکعت سنت کی چھوڑ گئی تھی اس کی قضا میں نے اثر بات کی تھی اور میرا معمول یہ ہے کہ میں جب ایک کوئی بھی عمل ایک مرسلے کرتا ہوں تو اس پر میں تمام پرتا ہوں پابندی کے ساتھ کرتا ہوں ایک مرتبہ میں آپ نے اور جو عمل اثر بات تو رکاط کا کر لیا آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد معمول بن گیا علم نے لکھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی ہم اس کی پابندی اس کا اہتمام نہیں کر سکتے اثر بات اور رکات کا تو کہنا یہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اپنے اعمال کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں سنت کی قضا بھی آپ کر رہے ہیں ایسے چھوڑ دیے ایک سالات خیما لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیرا لگایا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا کہ آپ کے ڈیرے کے بازو کئی ڈیرے لگے ہوئے ہیں آپ نے آ کر پوچھا یہ سب کس کے ڈیرے ہیں بتایا گیا کہ آپ کی ازواج متحرات کے ڈیرے ہیں اور محاذ المامین کے سیمے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ احتجاب کرنا چاہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آل برہرد نا آل برہردنا کیا واقعات نہیں ہے نیکی چاہتی ہے چاہتی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ کہیں سوکن فن کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ ہر شوکن اپنے شوہر سے قریب ہونا چاہتی ہے وہ جذبہ تو اور کہیں کہیں کار نہیں آپ نے کہا سارے سیمے نکال دو سارے سیمے اٹھا دو ازواج مطارات کے سارے سیمے اٹھا دیے گئے اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمہ بھی نکال دیا گیا اور اس کا آپ نے احتکاف ہی نہیں کیا اور رابی عدیش پر ماتے کوئی شریف کی رواج ہے اس اعتقاق کی سزا آپ نے شوال کے محیط کی احتقاب کی قضا آپ نے شوہار کے مہینے میں احتکاب ایک ات مصنون عمل ہے ایک نفیلی عبادت ہے سبحان اللہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سزا کر رہے ہیں تو محدم بھائیو یہ جنم اشارے تھے جن سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اعمال کی حفاظت کرنا نیکیوں کی حفاظت کرنا سنتوں کی حفاظت کرنا نوازے کی حفاظت ایک مومن کے زندگی کا لازمی وصف ہے جس طرح سے ایک انسان اپنی قیمتی سے قیمتی متا کی حفاظت کرتا ہے ایک مومن اعمال صالحہ کی ویسے ہی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی کے پاس دستور یہ ہے کہ حب العمال الى الله ادوامها وينقل اللہ کے پاس دستور یہ ہے اللہ کو بندے کا وہ عمل زیادہ پسند وہ نیت زیادہ پسند ہے جس عمل اور جس نیکی پر بندہ مداومت کے ساتھ عمل کرے ہمیشہ ہی کے ساتھ عمل کرے اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو جوش میں آئے اور پھر سارا عمل کر دیے اور پھر جوش ختم ہوا تو جو ہے مہینوں وہ عمل نہیں مہینوں ہونے کی نہیں یہ ادا اللہ کو پسند نہیں تھوڑا عمل کرو اور ہمیشہ ہی کے ساتھ ہو اس لیے شریعت نے جو لوگ خواہ مخا اپنے آپ کو عبادت کے نام پر مشقت بھرے امار میں مفتلا کرتے ہیں ایسے امار جن کی طاقت نے اس سے منع کیا شریعت نے آپ مسجد میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک رسی بنی ہوئی ہے ایک رسی بنی ہوئی ہے. آپ نے کہا یہ کہ رسی کس نے بنی ہے کیا ماضرا ہے اس رسی کا کہا گیا کہ آگا زینب کہا گیا کہ اللہ کے نبی یہ زینب ام امنین زینب رضی اللہ عا کی رسی ہے وہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی نماز پڑھتی ہیں مسجد میں لمبی لمبی نماز پڑھتی ہیں مسجد میں لوگ جو ہے پڑھا اتنی عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے یہ آج نبابی ہے جہاں عورتیں نوافل پڑھنے کے لیے مسجد آگے پڑھا کرتی تھی کہا کہ یہ زینب رضی اللہ کی رسّی ہے لمبی لمبی نماز پڑھتی ہیں نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہیں اللہ کے نبی تو اس رسی کو پکڑ لیا کرتی ہے چھان لیا کرتی ہیں نے کہا کھول یہ نکالو یہ نکالنے کا حکم دیا اور کہا جب تک تمہاری طبیعت میں نشاط ہے چستی ہے تب تک عبادت کرو جب طبیعت کا نشاط ختم ہو جاتا ہے اپنی عبادت کو بھی ختم کرو آپ نے اسی طرح ام صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المنین کے حجرے میں جب داخل ہوئے یہ خاتون کو پایا ام المنین کے پاس یہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کون خاتون ہے ام ممین آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاری ہی امراطن تج کرو لا دیا کہا کہ اللہ کے نبی ایک خاتون ہے جس کی نماز کے بڑے چرچے ہیں جس کی نماز کے بڑے چرچے ہیں بڑی نمازیں پڑھتی ہے آپ نے کہا آپ نے کہا رک جاؤ آشا رک جاؤ آپ نے کہا ارے مالی ما تھی اتنی عبادت کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کرو اچھا سے ملو اللہ تعالیٰ تمہارا جو سواب لکھتے لکھتے تھکتا نہیں کبھی تم جاؤ گے تم جاؤ گے عبادت کرتے کرتے مگر اللہ تو بھی تھکے گا نہیں کیا مطلب نبی ریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے سو جو آدمی کبھی سلسلے میں آ کر ڈھیر عمل کر لیتا ہے اور اپنے اپنے آپ کو ایسی عبادتوں کا پابند کر لیتا ہے جس کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے تو یہ عبادت اس پر وہ مداوعت نہیں برت سکتا ہمیشہ کی کے ساتھ نہیں کر سکتا اس لیے اللہ کے لیے یہ کہنا چاہ رہے تھے تھوڑا تھوڑا کام لیکن ہمیشہ کی کے ساتھ کرو مداوت کے ساتھ کرو بکائی اور مسلم نہیں اللہ کے عامر میلا رضی اللہ عنما کے سلسلے میں مشہور روایتیں بڑے صحابی عبادت گزار صحابی سے بن بن اور دن پورا روزے میں گزرتا تھا روزے میں گزرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عبد بن احمد کو بلا کے کہا کہ عبداللہ معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ روزے سے رہتے میری نصیحت ہے مہینے میں تین روزے رکھو بس ہر مہینے کے سین روزہ رکھو مس ہے عبداللہ بن علیہ بن نیلاس حضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی میرے اندر اور بھی طاقت ہے آپ نے اور بھی طاقت ایسا کرو ایک دن روزہ رکھو دو دن چھوڑ ایک دن روزہ رکھو دو دن چھوڑ دیا آپ اللہ کے نبی اور بھی طاقت ہے اور بھی طاقت ہے کہا تو سومی داؤد رکھو داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھو ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن جو ہے روزہ مس رکھو انہوں نے کہا اللہ کے اور بھی اور بھی اجازت ہے آپ نے کہا اور کی بھی اجازت نہیں تمہیں لا افضل سو میں داوت سے بڑھ کر کوئی افضل روزہ نہیں اس سے زیادہ کی اجازت میں تمہیں نہیں دے سکتا پندرہ دن روزے میں گزرے اور پندرہ دن مہینے کے جو ہے کھا کر گزرو اچھا قرآن کے سلسلے میں آپ نے کہا مہینے میں پڑھو کہا کم ات مہینے میں ایک مہینے میں ختم کرو کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے اور زیادہ طاقت اور گزرا مجھے اجازت ساکھ کہا سمت کر بیس دن میں ختم کرو بیس دن میں ختم کرو کہا کہ نہیں اللہ کے بھی اور زیادہ طاقت ہے اں دس دن میں کرو اور دیجیے نا کہاں سات دن میں ختم کرو سات دن سے کم اجازت میں تم کو نہیں دے یہ ان کے لیے خاص خیال ورنہ تو حدیثوں میں دن کے اندر ختم کرنے کی اجازت ہے تین دن سے کم میں ختم کرنے کی اجازت نہیں اب یہاں آپ سے لاسٹ آپ نے فرمایا سات دن میں ختم کرنے کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں سات دن سے کم کی اجازت میں تمہیں نہیں دیتا سات دن میں ایک مرتبہ ختم کروں اب اور یہ کیا چیز ہے نوزلہ نبی صلی اللہ علیہ ہم نیک کام کرنے سے روک رہے ہیں کیا نہیں اللہ کے نبی نے چاہتے تھے کہ انسان اتنا عمل کرے جس عمل پہ وہ ہر حال میں مزاح کر سکے اسی لیے بعد کی زندگی میں عبداللہ بن عامر بن نیلاس رضی اللہ عنما جو ہے آخری زندگی میں ہمیشہ کہتے تھے کاش اللہ کے نبی نے جس وقت مجھ سے یہ فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھو کاش وہ رخصت میں قبول کر لیا ہوگا آپ نے جس وقت یہ فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرو کہ میں اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو اس وقت قبول کر لیا ہوگا کیوں وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے جیتے گی آپ کی زندگی میں جن امان سالیہ کے وہ پابند تھے زندگی کے آخری ایام تک ان آمن کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے وہ پابندی نہیں ہو پا رہی تھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ افسوس کرتے تھے اگر میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین روزوں کی مہینے کی مہینے میں تین روزوں کی نصیحت قبول کر لیا ہوتا اور مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کی نصیحت کو قبول کر لیا ہوتا تو میں مرتے دمزک آخری سانس تک اس پر قائم رہ سکتا کاش کہ میں اس نصیحت کو قبول کر لیا ہوتا محترم بھائیو ہو سب حدیث کیا بتاتی اسم حدیث بتاتی ہے کہ شریعت ہمیں یہ مزاج دینا چاہتی ہے ہمیں یہ دینا چاہتی ہے میگیوں پر مداوع نو آنے والے سالح پر مداوع نتھو ایسا نہیں کہ رمضان آیا ایمان لوٹ اور رمضان گیا تو رمضان کے ساتھ ایمان رفت ہو گیا رمضان کے ساتھ نمازیں لوٹ ہماری زندگیوں میں اور رمضان کے ساتھ ہی نمازیں رخصت ہو گئیں رمضان کے ساتھ ہی غریبوں سے ہمدردی صدقوں کے کا جذبہ لوٹ گیا اور رمضان کے ساتھ ہی وہ سب رخصت ہو گیا یاد رکھنا محترم بھائیو یہ اس بات کی علامت ہے یہ اس بات کا کرینہ ہے اگر رمضان کے بعد کی زندگی رمضان کی زندگی سے بدلی لگا وہ سب معمولات ختم ہو جائیں وہ سب عبادتیں ختم ہو جائیں وہ سب موضاحت ختم ہو جائیں جن مذاق کی پابندی رمضان میں تھی یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ رمضان کی ہماری عبادتیں شرف قبولیت سے محروم رہی اس ایک رمضان کا سبق یہی ہے روزے کا سبق یہی ہے لہن لکھن سب تک تاکہ تم مستقی بن جاؤ رمضان یہ سکھا کے جاتا ہے کہ باقی گیارہ مہینوں کو کیسے گزارنا ہے رمضان یہ سکھا کے جاتا ہے باقی گیارہ مہینوں میں زندگی کیسی ہونی چاہیے اگر رمضان کے ساتھ ہی ہماری زندگی بھی اگر بدل جاتی ہے اور سبحان اللہ رسم معمولات قدم ہو جاتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ رمضان سے کوئی فائدہ ہم نے نہیں اٹھا تکڑے کا جو ہے سر سے وہ ہمیں حاصل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبل رضی اللہ عنہ رسا اللہ تخوا کسے کہتے ہیں بھائی تقوا یہ نہیں کہ مسجد میں ہے تو مستقی اور دکان میں ہے تو تقوا مسجد سے نکل دے تقوے کو مسجد میں چھوڑ کے جائے ہاں رمضان میں ہے تو مستقی اور رمضان سے رخصت ہوئے تو رمضان ہی میں اپنے تقوی کو چھوڑ دے نہیں تکوا اس چیز کو کہتے تکوا اس چیز کا نام ہے ہم جہاں رہے جس جگہ رہے جب رہے ہر جگہ ہمارے ساتھ ہمارا تکوا ہے اس کو تکوا کہتے ہیں ہم مسجد میں رہے تکوا ہو ہم دکان میں رہے سکوا ہو ہم بازار میں رہے تکوا ہو ہم گھر میں رہے سکوا ہو ہم دوستوں آپ کی مجلس میں رہے تقوا ہو اور ہم رمضان میں رہے سکوا ہو خیر رمضان میں رہے تکوا ہو جس جگہ رہے جہاں رہے اگر ہمارا تقوا ہمارے ساتھ ہے تو صحیح مانو میں کا نام تقوا ہے اور رمضان اسی تقوے کا سبب دینے کے لیے آئے اصل آپ کرتے تھے جی؟ کا, دینے کا ایک طریقہ اللہ کے پاس یہ بھی ہے کہ نیکی کے بعد انسان کا قدم پھر نیکی کی طرف اٹھتا ہے نیکی کا بدلا دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیکی کے بعد انسان کا قدم پھر نیکی کی طرف اٹھتے اور برائی کا بدلا دینے کا ایک طریقہ اللہ کے پاس یہ بھی ہے گناہ کے بعد انسان کا قدم پھر گناہ کی طرف ہو برائی کے بعد انسان کا قدم پھر برائی کی طرف اٹھے نیکی کے راستے سے محروم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بھی دستور ہوتا ہے اگر واقع سن رمضان کے بعد ہمارا قدم امان صالحہ کی طرف اٹھتا ہے نیکیوں کی طرف اٹھتا ہے تو یقین مانو کہ یہ ہمارے امان صالحہ کی جزا ہے رمضان کی عبادتوں اور رمضان کے وضاحت کی جزا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان رمضان میں باقی رکھیں ماحول کو باقی رکھیں باقی رکھیں جو ہم نے رمضان میں پیدا کیا اپنے اندر یا روزے کی عبادت سے اپنے اندر پھر محترم بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی مناسبت سے یہ تعلیم بھی خصوصیت کے ساتھ دی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں ابو داود کی روایت ہے کہ سر صلی اللہ علیہ وسلم صدقة الفتر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفتر نبيا كريم صلى الله عليه وسلم من الصدقاء الفتر وعزب قرار دياء فرض قرار دي فطرا جسے کہتے سطف فطر واجب ہے ہر مسلمان مرد اور عورت بہت یہ نہ بال حتیہ کے اگر عید کو جانے سے پہلے کسی کے گھر ڈیلوری وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے پر بھی جو ہے سطح فطر واجب ہے اس بچے کی جانب سے دیکھ دینا چاہیے رسول واضح اس کی حیثیت عام سڑکوں کی تھی نہیں بعض جو ہے یعنی غفلت سے جو سرکار کرتے یاد رکھنا واضح ہے یہ سرکار سننے پہ انسان بنگار ہوگا اور مقصد کیا ہے فلسفہ کیا حکمت کیا ہے کافت پاس فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر آپ صلی اللہ سے نے واجب کرار دیا اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ باہر سے روزہ روزے کی حالت میں انسان سے جو کمی ہو گئی جو کوتا ہو گئی ہے جو غلطیاں ہو گئی ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولنا تھا کبھی زبان سے جھوٹ نکل گیا ہے روزے میں نظر کی حفاظت کرنی تھی کبھی جو غلطی سے نظر کہیں پڑ گئی روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں صدقہ فطر روزے کو غلطیوں سے پاپ کرتا ہے اور پھر وہ تو ہم لسا کی وسو میں چن لین کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ غریبوں مسکنوں اسلامی معاشرے میں جتنے بھی نادار محتاج کنگال فقیر لوگ ہیں اس بیس کے دن کوئی فقیر ہوکا نہ رہے ہر گھر میں چولہا جلے فقیروں غریب دن کوئی بھوک کا شکوا نہ کرے شکایت نہ کرے تو متنسا کی فرمایا جو شخص عید کو جانے سے پہلے ادا کر دیئے صدقہ عید کو جانے سے پہلے دیئے سیدا تم مقبول اب اس شخص کا صدقہ فطر مقبول ہے اس شخص کا صدقہ فطر مقبول ہے امن ادا صدقہ صدقہ اور اگر وہ صدقہ کرنے میں دیر ہے کے کے دیتا ہے کی عام ہوگا صدقہ کا کا چاند نظر آنے کے بعد دینا چاہیے آدیش میں اس بات کی گنجائش ملتی ہے سے ایک روز پہلے دو روز پہلے تین روز پہلے بھی نکال سکتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو داوت وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ اپنا سرد ہے عید آنے سے دو دن پہلے نکال دیا کرتے تھے اور حضرت ابو وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تین دن پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ مار تھا. اس کی حفاظت پہ مقرر کیا, کیا تھا ایک شخص آیا چرانے لگا ابو اریرا پکڑ لی مشہور واقعہ پکڑ لی ابو جی ہاں اس نے جو معذرت کی معافی مانگی تو چھوڑ دیے دوسری رات پھر آیا پھر پکڑ لیا پھر پکڑ لیا پھر اس نے معذرت کی چھوڑ دیے پھر تیسری رات پھر آیا پھر پکن لیا مشہور واقعہ ہے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بہرا سے کہا تھا ابو ایرا جانتے ہو یہ کون ہے یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے جو انسانی دیس میں آ رہا اور چرا رہا سے بات میں سے بعض لکھا ہے بادشاہین حدیث میں کہ یہ مال جس کی حفاظت پہ ابوغیرا معمور تھے یہ صدقہ فطر کا مال بادشاہین حریف لکھتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس حدیث سے اس بات کا ثبوت پھرتا ہے کہ اس سے تین دن پہلے سر سے جو ہے صدقہ فطر لیا جا سکتا صدقہ فطر میں دینا کیا چاہیے دینا کیا چاہیے صدقہ فطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آہت میں جو چیزیں غذا کی حیثیت رکھتی تھی وہ دی جاتی تھی جو دیا جاتا تھا کھجور دیے جاتے تھے پنیر دیے جاتے تھے پنیر کو دیا جاتا تھا گیہوں دیا جاتا تھا تو آج ہی ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں جو ہماری بنیادی غذا کی حیثیت رکھتی ہیں اس کو دینا چاہیے اور یہ غلط ہے کہ لوگ طے کر دیتے ہیں اخبارات وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اس سال سر پہ فطر کی قیمت 35 روپئے سمجھ رہے ہیں اب مالدار سے مالدار ترین شخص پینتیس روپئے دیتا ہے سب سے پہلے سبقہ ہلے کی شکل میں دینا اصل ہے بہتر ہے جی ہاں لوگوں کو سب سے پہلے اس کی تعلیم دینی چاہیے غلط کی شکل میں تو بہتر ہے وہ بعد میں غریب بیچنا چاہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے ہمیں غلے کی شکل میں دینا چاہے. پھر یہ تو مقرر کر دینا پینتیس روپے یہ تو کسی صورت روز ہے کیوں بھائی سارے لوگ سارے گھروں میں ایک مہیا کا کی رضا نہیں چلتی ہے مالدار جو ہے چالیس روپے کلو والا چاول کھاتا ہے غریب پندرہ روپئے کلو والا چاول کھاتا ہے جو شخص جس معیار کا چاول کھاتے ہیں اس حساب سے وہ نکالے گا ایسا نہیں کہ میرے گھر میں تو ہمیشہ سے چالیس روپے کلو والا چاول پچتا تھا اب اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئے تو میں دس روپے کلو والا چاول دوں پندرہ روپے کلو والا چاول دوں یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے قرآن مزید نے کہا وہ ایک جالوب ن للہ ہی ما یکرا وہ جالوب ن ما راحون یہ لوگ ہیں کہ جو چیز پسند نہیں اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں جو چیز پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو جبکہ انصاف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معیار یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا تو وہ چیز جو جو تمہارے نزدیک سب سے قیمتی ہے نقی سے عمدہ ہے محبوب ہے صحیح مانو اس کو دیتے ہیں یہ غرض ہے کہ ہم جو ہے کھائیں تو جو ہے میں یار کا چاول اور دی کے راستے میں غریبوں کو دینے کی بات آئے تو گھٹیا چاول دے ایسا نہیں ہونا چاہیے محترم بھائی مقدار کیا کرتا ہے کی مقدار اللہ سن کے زمانے میں تھی جس کو علم آج کے آپ کا معمول تھا شریدگاہ کو جاتے ہوئے غسل کرنا مصنون ہے اچھے کپڑے پہننا نئے کپڑے ضروری نہیں نئے کپڑے ہم تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی نادار ہے تو اس کے پاس جو کپڑے اس میں سے اچھے کپڑے پہن کر جائے جاتے ہوئے راستوں میں تقدیل کہتے ہوئے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی آپ واپسی میں راستہ بدل کر آیا کرتے تھے اور خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کے سلسلے میں ترتیم کی ہے تعلیم دی ہے کہ عیدگاہ نے اپنی عورتوں کو بھی لے کے آؤ فرمایا ہفتہ کہ وہ عورتیں کا فرشتے جو دعا کریں گے یا امام کی زبان سے دوران خطبہ جو دعا یا سلمات نکلیں گے اس دعا میں وہ عورتیں شریک ہو جایا کریں گی آپ اندازہ کرو عورتوں کو لانے کی اہمیت کا اطلاع میں کہ سبحان اللہ ایک نے کہا کہ اللہ ہم میں سے بات اور ایک چادر نہیں ہے ان کے پاس آنے کے لیے آپ نے کہا لطلب کا وقت ہوا منزل چادر نہیں ہے تو ایک ایک چادر میں آج کی طرح جو برخہ برخا تو نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ کے زمانے میں چادر ہوتی تھی چادر لپٹ کر اڑ کر آیا کرتے آپ نے کہا لط الب کافتوا منجلوا بھی اگر کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو تم کو چاہیے کہ تم میں سے جس کے پاس چادر ہے وہ اپنی چادر میں مزید اپنی ایک ایک بہن کو لے کر چادر میں روزوں ہوتی ہیں لیکن یاد رکھنا محترم بہنوں آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد ہو کہ عیدگاہ جو پابندیاں ہیں جو شرط وہ یہ ہے کہ بناؤ سنگار اور زیب و زینت کا اظہار کیے بغیر آنا چاہیے ایسا سنگار ایسی زینت کہ جس کی محک جس کی خوشبو راستے سے گزرنے والے مردوں کو متی ہو حرام ہے آپ عیدگاہ آئے سادگی کے ساتھ آئے کے ساتھ آئے یا ایسی زینت اپنا کرائے جو زینت برقے سے چھپ جاتی ہو برقے سے ظاہر نہ ہوتی ہو باقی جو بھی آپ کی زینت ہے وہ عید سے واپس جانے کے بعد اپنے گھر میں اپنا ہے یہ غلط ہے کہ تو پوری طرح سے بند سور کرائے اور اپنے زینت کی نمائش کرتی بھی آئے ایسا نہیں ہونا چاہیے رب العالمی رب العالمین ہمیں اور آن کو سارے اسلام اس نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنون طریقے کے مطابق گزارے رب العالمین رمضان اور مبارک کے اس بابرکت مہینے کو ہماری زندگیوں میں بار بار لوٹائے اور رب العالمین ہم نے جو بھی عبادت ریاست رمضان کے بابرکت مہینے میں کی ونشرف قبول يستنماءه امين بارك الله بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ولا فعل وياء بما فيه من الايات وصف الحكيم إنه تعالى جواد كريم وعليكم بالرسول عبد الله رب رحيم ورب حليم